أعوذ باللہ العليم من من نفی و نفسی و تفرقن سا آتی وقان اللہ واسکیم و عی تفرقا اور اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں یغنِ الله کلّمن من آتی اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے نیاز کر دے گا وکان اللہ واسن حکیمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی وسعت والا کمال حکمت والا ہے پیچھے عورتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں عورتوں کے بارے میں فتوا دیتا ہے اب اس کا ایک طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی عورت اپنے خامد سے ظلم و زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھتی ہے تو وہ آپس میں سلو کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی صلاح کی صورت نکال لیں یہاں آیت نمبر ایک سو تیس میں دوسری صورت اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ وہ ان تفر کہ میاں بیوی بی کی کے درمیان صلح کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو پھر اچھے طریقے سے دونوں جدا ہو جائیں علیحدگی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے نیاز کر دے گا مرد کو بھی اور عورت کو بھی مرد کو کوئی دوسری بیوی بی مل جائے گی جو اسے پسند ہو عورت کو کوئی دوسرا شوہر مل جائے گا جو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے اس سے محبت رکھے اس سے اسلام کے حکام کی حکمت وسعت اور رحمت کا اندازہ ہوتا ہے بعض مذاہب میں تو طلاق کو حرام سمجھا جاتا ہے کہ بس ایک مرتبہ جس عورت کے ساتھ مرد کا نکاح ہو گیا اب مرد نے ساری زندگی اسی کے ساتھ اور عورت نے اسی مرد کے ساتھ گزارنی ہے تو آپس میں وہ جتنے مردی متنفر ہو جائیں ان کی آپس میں نا بنتی ہو زندگی ان کی اجیرن ہو جہنم کا نمونہ بن جائے طلاق نہیں دے سکتے بس پنجابی میں کہتے ہیں گل پیا ڈھول بجونا پہ ہے وہ گلے میں پڑا ہوا ڈھول پیٹتے رہتے وقت ٹھیک ہے جی گل پہ گیا بجائی رکھو اسلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ اسلام نے رشتہ ازدواج کا مقصد ہی بیان کیا ہے لسکون علیحا تاکہ سکون حاصل کریں تو اگر سکون میسر نہیں ہے آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے آپس میں بنتی نہیں ہے پریشانی ہے تو پھر اچھے انداز میں دونوں جدائی اختیار کر لیں علیحدگی اختیار کر لیں مرد کو حق دیا ہے وہ طلاق دے کے نکاح کو ختم کر سکتا ہے اور عورت کو حق دیا ہے کہ اگر مرد طلاق نہیں دیتا اور آپس میں بند نہیں رہی کسی وجہ سے مرد طلاق دینے سے رک جاتا ہے بس مثلاً ایسا ہوتا ہے کہ مرد نے جس طرح آج کا ہمارے یہاں چلتا ہے وہ حق نہر بہت زیادہ لکھوا دیتے ہیں پھر اسی طرح نگا میں یہ شرط بھی رکھ دیتے ہیں کہ اگر اس نے طلاق دی تو اس کو اتنا تاوان دینا پڑے گا اس طرح کی شرطیں بھی رکھ دیتے ہیں لوگ تو اب وہ بنتی نہیں ہے آپس میں لیکن مرد وہ اپنا اتنا نقصان نہیں کرنا چاہتا نہیں دیتا طلاق تو اب اس تضیے کو ختم کرنے کے لیے معروف طریقے سے اچھے طریقے سے عورت اپنے حق سے دست بردار ہو جائے مرد اس کو طلاق دے, دے. نہیں پھر بھی طلاق دے رہا کھلا لے لے عدالت سے رجوع کرے نکاح ختم کرنے کا یہ اختیار اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے دونوں کو دیا ہے مرد کو بھی عورت کو بھی مرد وہ اکیلا ہی اپنے معاملات کا پوری طرح سے مختار ہے لیکن عورت اس معاملے میں مردوں کو شامل کرے گی قاضی کو شامل کرے گی تو پھر نکاح اس کا ختم ہو جائے گا فصق ہو جائے گا تو جب تعلقات جو ہیں وہ روگ بن جائیں پھر ان کا ٹوٹنا اچھا ہوتا ہے یہ وسعت رکھی ہے شریعت اسلامیہ نے دونوں کے لیے عہدگی کا راستہ رکھا ہے جس کے ذریعے دونوں وہ اپنی نئی زندگی اطمینان اور سکون کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں کے لیے مرد بھی طلاق نہ دے تو پھر عورت کیا کرے عدالت میں بھی وہاں میں طلاق نہیں دیتا مرد. عدالت میں مرد کا زور نہیں چلتا عدالت کی طرف رجوع ہوتا ہی اس لیے ہے کہ مرد طلاق نہیں دے رہا اور عورت رہنا نہیں چاہتی یہ اللہ نے تازی کو اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے قاضی کے پاس اختیار ہے جس طرح مرد کے پاس اختیار ہے نکاح کو ختم کرنے کا ایسے ہی قاضی کے پاس بھی اختیار ہے نکاح کو ختم کرنے کا عورت کی طرف سے وہ نکاح کو ختم کر سکتا ہے سوال تو بہرحال یوگین cool اللہ کل منصا آتی اللہ تعالی ہر چیز ہر ایک کو اپنی رحمت سے وہ مستغنی کر دے گا بے نیاز کر دے گا اور اللہ تعالی واسع حکیما ہمیشہ سے ہی وسعت والا اور حکمت والا ہے اب یہ نہ سمجھے کوئی کہ میرے ہاتھ میں کسی کا رزق ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ رضا مطلق ہے اس کے انتظامات انسانی وہ انتظامات جو ہیں وہ انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں انسانی عقل اور شعور اللہ تعالیٰ کے انتظامات کو نہیں سمجھ سکتی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے معاملات کو چلاتا ہے وقار اللہ واسکیمہ والے اللہ معاف سماوات و مافل عرب ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں سب اللہ کے لیے ہے وَلَقَدْ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم نے ان لوگوں کو بھی وسیعت کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تمہیں بھی انتق اللہ کہ اللہ سے ڈرو و ان تک اور اگر تم کفر کرو گے فن اللہ فماوات و مافل عرد تو یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ غنی حمیدہ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی نہایت بے پرواہ اور نہایت قابل تعریف ہے یعنی زمین و اسمام کی ملک حکومت اور بادشاہی اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی بے پرواہ ہے اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں اسی لیے ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں پر کتاب مناظر کی انہیں بھی حکم دیا اور تمہیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو رشتہ داریوں کے معاملے میں تعلقات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو ما فی, و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے وکفا ب اللہ ہی اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے نہایت کار ساز تو اللہ سبحانہ ہوا تھا وہ اکیلا ہی وکیل ہے کار ساز ہے مرد عورت ان دونوں کے درمیان اگر جدائی ہو جاتی ہے تو مرد کے لیے بھی اللہ کار ساز ہے عورت کے لیے بھی اللہ کار ساز ہے مرد کے رزق کا بندوبست کرنے والا عورت کے رزق کا بندوبست کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اے لوگو اگر وہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے وہ اتبی آخاری اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے وکان اللہ اللہ دلی کا اور اللہ تعالی اس پر ہمیشہ سے ہی خوب قدرت رکھنے والا ہے مطلب کہ اگر تم اللہ کا ڈر اور خوف اختیار نہ کرو تقوی اختیار نہ کرو تو یہ نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم سب کو فنا کر دے ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انتطول قومن غی واکوم اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہارے سوا دوسرے لوگوں کو لے آئے گا سم اللہ یقون <مَثَالَكُم> پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے اگر تم پھر جاؤ گے تمہاری جگہ دوسرے آ جائیں گے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے تم سے بہتر ہوں گے مکان اللہ اللہ کا کزیرہ اور اللہ تعالی اس پر بخوبی قدرت رکھنے والا ہے منکانہ یورید الاب دنیا فرد اللہ ثواب دنیا ولاقراب جو دنیا کا بدلا چاہتا ہے تو سن لے کہ فعد اللہ سواب دنیا وال دنیا اور آخرت کا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے وکان اللہ سمی ام اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے یعنی <تصفح> <تصفح> جس آدمی کا مطلوب و مقصود صرف دنیا ہی ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دنیا اگر کسی کو ملے گی تو وہ بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے ملے گی اور آخرت اگر کسی کو ملے گی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے ملے گی صرف دنیا کی طلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ محض خسارہ ہی خسارہ ہے تو باقی رہی یہ بات کہ تمہارا عمل دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے تو بکان اللہ حسمی ان اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منکانت دنیا جعل جاغینا جا اللّہ, اللہ فکر ہو بین آئی نہیں جس آدمی کا مقصد صرف دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان فخر و فقا لکھ دیتا ہے فراق ہو اور اس کی مصروفیات اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے واللم دنیا علامہ دی ہوں دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے وہ كَانَتِ الْآخِرَةُ نت الخرات اور جس کا مقصد آخرت کمانا بن جائے اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے وہ لَهُ شَمْلَهُ شملہ اور اس کی مصروفیات کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے وہ اتت دنیا وحا اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی دروازے اگر وہ ہے تورات تورات انجیل انجیل اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں لا اکال من بن فرقیم بمن تختی <عَرْجُلِهِم> یہ اوپر سے بھی کھائیں گے اور پاؤں کے نیچے سے بھی رزق ملے گا تو یہ اللہ سبحانہ کا تعالی کے اختیار میں ہے فعم اللہ فواب دنیا والا دنیا کا ثواب آخرت کا ثواب دنیا کا بدلہ آخرت کا بدلہ اللہ کے پاس ہی ہے وقان اللہ و سمی اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے